أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئوهم بما عملو يوم القیامة ان اللہ بکل شیئن علیم لم تر الى الذین نوہو عن النجوہ ثم يعودون لما نوہو عنہ ویتناجون بالعثم والعدوان بالعثم والعدوان ومعصیت الرسول و اذا جاؤوک حیوک بما لم يحییك به اللہ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِم لَوْلا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّم يَسْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ان نمنجوا میں نہ شیطان ولی سب رحیم شعیع بزن و مقصد سور مجادلہ کا ترغیب ال الجہاد و الفاق اور رد رسم باطل کا عربوں میں ظہار کا جو ایک باطل طریقہ وہ رائج تھا جس سے عورت کو یہ انت عالیہ یا کظہر امی کلمات کہنے سے اسے ابدی حرام سمجھا جاتا تھا تو قرآن مجید نے اس باطل طریقے کی اصلاح کی اور کفارہ مقرر کیا کہ اس پر عورت یہ ابدی اور دائمی حرام نہیں ہو جاتی بلکہ کفارہ لازم آتا ہے اور کفارہ دے کر دوبارہ جو اس دیواجی تعلق ہے تو وہ قائم کیا جا سکتا ہے اور اس میں بھی تین طریقے وہ تدریجن ذکر کیے گئے کہ پہلے غلام آزاد کرو پھر اس کے بعد اگر وہ نہ ہو تو دو مہینے لگاتار روزے وہ بھی کسی کی طاقت نہ ہو تو پھر ساٹھ مساکین کو کھانا کھلانا سورہ حدیط سے جو دس صورتیں یہ شروع ہوتی ہیں اس پارے کی آخری صورت تک سورہ تحریم تک یہ دس صورتیں ان کا موضوع ایک ہے اور وہ ہے جہاد اور انفاق ساتھ ساتھ ہر صورت میں جو بعض جزوی مقاصد ہوتے ہیں تو وہ بھی ساتھ وہ ذکر کیے جاتے ہیں صورت میں یا ایو الدین آمنوں کے ساتھ مسلمانوں کی جماعت اور تنظیم کو مضبوط بنانے کے لیے تین قواعد ذکر کیے گئے ہیں اور لفظ علم کے ساتھ منافقین کو تین زواجر یہ دیے جاتے ہیں زہار کا یہ کفارہ قطسم اللہ و قولتی تو جا کا یہاں سے یہ حکم یہ بیان ہونا یہ شروع ہوا اس خاتون کا واقعہ بنت سالبہ کا وہ ذکر کیا گیا پر آیت نمبر تین میں زہار کا یہ حکم یہ بیان کیا گیا تخویف دی گئی آیت نمبر پانچ میں کہ اللہ کے ان حدود کی پاسداری کریں اور انہیں معمولی نہ سمجھیں یہ اب یہاں سے آیت نمبر ساتھ سے لفظ علم کے ساتھ یہ منافقین کو پہلا زجر یہ دیا جاتا ہے یہ پہلا زجر آیت نمبر ساتھ میں منافقوں کو یہ پہلا زجر ہے کہ تم لوگ یہ کیوں غلط جرگے کرتے ہو کیا تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ تمہارے ان غلط جرگوں کو جانتا ہے اور اللہ کا علم اور قدرت تم پہ ہے تو وہ تمہاری پکڑ کرے گا دوسرا علم آیت نمبر آٹھ میں اور یہ دوسرا زجر ہے منافقین کو منافقین کو زجر ہے کہ اپنی جماعت کے امیر کو اور اسی طرح اپنے بڑے کو اور آپس میں وہ کلمات اور الفاظ کیوں استعمال کرتے ہو جن کلمات سے مسلمانوں کی جماعت میں مسلمانوں کے اتفاق اور اتحاد میں افتراق پیدا ہوتا ہو کیوں بے ادبی کرتے ہو بڑوں کی کیوں بے ادبی کرتے ہو اسی طرح اپنے استاد کیوں کیوں بے ادبی کرتے ہو یہ دوسرا زجر آیت نمبر آٹھ میں لفظ علم کے ساتھ اور تیسرا علم آیت نمبر چودہ میں منافقین کو یہ تیسرا زجر ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ کیوں اٹھک بیٹھک کرتے ہو جو تمہاری جماعت کے نہیں ہیں جو تم سے وابستہ نہیں ہے تم اگر ان کے ساتھ تعلق قائم رکھو گے تو تم بھی اللہ کے غضب میں گرفتار ہو جاؤ گے یا ایو الدینہ امنو کے ساتھ تین قواعد یہ مسلمانوں کی جماعت کی مضبوطی کے لیے یہ بیان کیے گئے ہیں یہ پہلا قائدہ یا ایو الدین امنو کے ساتھ آیت نمبر نو میں جس کا حاصل یہ ہے کہ جب دشمنان دین مسلمانوں کے دشمن دین کے دشمن وہ دین کے خلاف مسلمانوں کے خلاف وہ مل کر جرگے کرتے ہیں تو تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم مل کر کام نہیں کرتے مسلمانوں ایمان والوں تمہیں مل کر کام کرنے سے اتفاق اور اتحاد کا مظاہرہ کرنے سے کس چیز نے رو کے رکھا ہے وہ اگر مل کر دین اسلام اور مسلمانوں کے خلاف منصوبے بناتے ہیں اور جرگے کرتے ہیں تو تمہیں کب عقل آئے گی اور تم کب ان چیزوں کی طرف توجہ دو گے علامہ اقبال ایک جگہ پہ وہ شکوہ جواب شکوہ میں وہ کہتے ہیں اور بڑا اچھا نقشہ انہوں نے یہ کھینچا ہے وہ کہتے ہیں کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک یہ ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک ہر میں پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک یہ کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک فرقبندی بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ اگر وہ دین کے خلاف مسلمانوں کے خلاف مل کر جرگے کرتے ہیں تو آخر تمہیں کس چیز نے اتفاق اور اتحاد کا مظاہرہ کرنے سے کس چیز نے رو کے رکھا ہے دوسرا قاعدہ یا ایو الدین آمنو کے ساتھ آیت نمبر گیارہ میں اور اس میں مسلمانوں کو یہ ادب دیا جاتا ہے اور جماعت کی مضبوطی کے لیے یہ قائدہ ہے کہ جو پرانے مسلمان ہیں اور جو پرانے تابے دار ہیں جن کا اس دین کے ساتھ پہلے سے تعلق جڑا ہوا ہے تو چاہیے یہ کہ وہ نئے آنے والے مسلمانوں کا خیر مقدم کریں کہ ان کے لیے جگہ کو شادہ کریں قرآن نے تو یہ مجلس کے آداب کا ایک ادب ذکر کیا ہے لیکن اسی سے اگر اسی قانون کو پھیلایا جائے تو اس سے یہ قانون برآمد ہوتا ہے کہ جو پرانے تابے اور مسلمان ہیں وہ نئے آنے والے مسلمانوں کا خیر مقدم کریں ان کے لیے جگہ کو شادہ کریں پرانے ساتھی وہ زیادہ قربانی دیں بنسبت نئے آنے والوں کی اور اس میں پھر اس قائدے کو کھولتے جائیں اور پھر اس میں مسلمانوں کی جماعت کے لیے ایک بہت بڑا ایک قانون اور قاعدہ وہ برآمد ہوتا ہے تیسرا قاعدہ آیت نمبر بارہ میں یا ایو الذین آمنو کے ساتھ اور اس میں یہ ہے کہ مسلمانوں کو ہمیشہ یہ اپنے مرکز کے ساتھ تعلق یہ مضبوط بنانا چاہیے یہاں پہ ادب ہے کہ جب بھی آپ امیر اور تنظیم کے سربراہ کے پاس جائیں تو پہلے صدقہ کیا کریں صدقہ دیا کریں مال لگائیں کیونکہ اگر تنہا مرکز پر ہی یہ بوجھ یہ عائد کیا جائے مرکز پر ہی یہ بوجھ لایا جائے تو مسلمانوں کی جماعت وہ قائم اور دائم نہیں رہ سکے گی اسی لیے مرکز کو مالی طور پر مضبوط کریں تاکہ وہاں سے ضرورت مندوں پر مال لگایا جا سکے یہ ایسا نہیں کہ ہر کوئی بس وہ اپنی راہ جو ہے وہ چلے اور ہر کوئی اپنی ڈیڑھ کی مسجد بنائے مسلمانوں کو اس میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ صرف اللہ کے پیغمبر کو اکیلے وہ یہ نہ چھوڑے کیونکہ ان کے پاس وفد آتے رہتے ہیں تو آپ لوگ اپنے مرکز کو مضبوط کریں اور اپنی مرکزیت کو مضبوط کرنے کے لیے کہ آپ لوگوں نے مال لگانا ہے حضرت ابوبکر صدیق نے مانعین زکوٰۃ کے ساتھ جہاد کیوں کیا تھا حالانکہ ان لوگوں نے کوئی زکوٰۃ کے منکر نہیں ہوئے تھے کہ ہم زکوٰۃ سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں بلکہ اللہ کے پیغمبر کے دنیا سے چلے جانے کے بعد انہوں نے یہی دلیل پیش کی تھی کہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر تم لوگوں سے مال لیں گے اب جب وہ نہیں رہے تو ہم خود مال لگائیں گے حضرت ابوبکر بکر صدیق نے کہا نہیں تم لوگوں نے جیسے پہلے مرکز کو اور اسلامی ریاست کو تم لوگوں نے مال دیا ہے زکوات دی ہے تو آج بھی تم لوگ مرکز کو ہی زکوٰۃ دو گے اور انہوں نے ان کے خلاف جہاد کیا ہے مان زکات وہ جو مرکز کو زکات دینے سے انہوں نے انکار کیا تھا تو قرآن یہاں پہ یہ تین قواعد مسلمانوں کی جماعت کی مضبوطی کے لیے اور یہ تین زواجر منافقین کو کہ جو مسلمانوں کی جماعت میں روڑے اٹکاتے ہیں اور انہیں کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ علم تر ان یا علم وماف سماوات وماف ال نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ وہ جانتا ہے وہ جو اوپر آسمانوں میں ہے اور وہ جو نیچے زمین میں ہے مایقون میں نجوا ما یکون میں نجوا سلاثتن نہیں ہوتا کوئی جرگہ نجوا ویسے تو یہ لفظ عام طور پہ جو خفیہ جرگے حق کے خلاف کیے جاتے ہیں تو یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن قرآن مجید نے یہاں پہ نجوا اچھے جرگے کے لیے بھی استعمال کیا ہے تو اسی لیے کبھی نجوہ سے مراد صحیح جرگا اور کبھی نجوہ سے مراد جگہ کو دیکھ کر غلط جرگا وہ مانا مراد لیا جائے گا یکون میں نجوہ سلاثن نہیں ہوتا کوئی جرگا یہاں پہ نجوہ عام ہے نہیں ہوتا کوئی جرگا سلاثتن تین لوگوں کا اللہ عراب مگر یہ اللہ ان کے چوتھے ہیں یعنی یہ اللہ ان کے ساتھ ہیں اور یہاں پہ اللہ کا ہونا ان کے ساتھ یعنی علم اور قدرت کے اعتبار سے جیسے آگے لفظ آ رہا ہے اللہ معہم مگر یہ اللہ ان کے چوتھے ہیں یعنی ان کے ساتھ ہیں علم اور قدرت کے اعتبار سے ولاخم سطن اور نہ پانچ لوگوں کا جرگا اللہ سادم مگر یہ اللہ ان کے چھٹے ہیں یعنی ان کے ساتھ ہیں علم اور قدرت کے اعتبار سے ولا اد نہ ممدال اور نہ کم ان تین سے یعنی دو افراد کا جرگا ولا اکثرا اور نہ ہی ان پانچ لوگوں سے زیادہ جرگا یعنی اگر زیادہ ہزاروں کا مجمع اور جرگا ہو ان لاہ ماہ مگر یہ اللہ ان کے ساتھ ہیں علم اور قدرت کے اعتبار سے اے نما جہاں کہیں پہ بھی ہوں وہ سمع و نب احم اور پھر خبردار کریں گے اللہ انہیں اور پھر آگاہ کریں گے اللہ انہیں بے ماہ ان اعمال پر جو انہوں نے کیے ہیں یوم القیامہ قیامت کے دن ان اللہ بک الش ان بے شک اللہ ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے کہ ایسی ہی آیت یہ گزشتہ سورت سور حدید میں بھی گزری تھی وہاں پہ بھی معیت سے مراد کہ اللہ کا ان کے ساتھ ہونا یہ علم اور قدرت کے اعتبار سے یہ مراد ہے یہ اور آیت کا یہ سیاق اور سباق بھی اس پر دلالت کرتا ہے جیسے یہاں پہ دیکھیں آیت کا شروع علم ترا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما علم الارض یہاں پہ بھی اللہ کا علم کا ذکر اور پھر آیت کا اختتام ان اللہ بکل شیئن علیم، یہاں پہ بھی اللہ کے علم کا تذکرہ تو اس سے مراد اللہ کا علم اور اللہ کی قدرت یہ ان پر ہونا اور اللہ کے احاطے میں ہونا اللہ کا انہیں گھیرنا یہی مراد ہے ذات اور وجود کے اعتبار سے اللہ کا ان کے ساتھ ہونا یہ نہیں ہے اسی لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اسماؤ صفات میں تعویل کرنا یہ ہر جگہ پہ ناجائز اور ناروا ہے تو یہاں پہ وہ لوگ بھی تعویل کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اسی لیے یہ قول یہ غلط ہے یہ قرآن مجید میں یہ جو معیت ہے تو یہ دو قسم پر آتی ہے ایک جگہ بعض جگہوں پہ معیت عامہ اور بعض جگہوں پہ معیت خاصہ قرآن میں یہ دونوں معیتیں یہ آتی ہیں جیسے سورہ حدید آیت نمبر چار میں اور سورہ مجادلہ کی اس آیت نمبر سات میں یہ اللہ ہوا معام اس سے معیت عامہ مراد ہے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے اور اس میں نیک اور بد یہ دونوں شامل ہیں کہ اللہ نیکوکاروں کے ساتھ بھی ہے علم اور قدرت کے اعتبار سے اور برے لوگوں کے ساتھ بھی ہے علم اور قدرت کے اعتبار سے اور بعض جگہوں پہ معیت خاصہ کہ اللہ کی نصرت اور اللہ کی تائید یہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جیسے کہ اسی طرح معیت عامہ جیسے سورہ نساء آیت نمبر ایک سو میں وہاں پہ بھی گزرا تھا وَهُوَ مَعَهُمْ مَا لَا يَرْضَ مِنَ الْقَوْلَ تو معیت عامہ پہ یہ تین یہ ہم نے پیش کی حدیث چار مجادلہ سات اور نساء ایک سو اور معیت خاصہ یہ تاب داروں کے ساتھ قرآن ذکر کرتا ہے جیسے ان اللہ معابرین یا اسی طرح سورہ نحل وہاں پہ یہ آتا ہے ان اللّہ مالدین تقو و لدین ہم محسنون وہاں پہ اللہ کا اللہ کی معیت تقوی والوں کے ساتھ اور احسان کرنے والوں کے ساتھ یہ معیت خاصہ ہے یا اسی طرح سورہ توحا آیت نمبر چھیالیس حضرت موسا اور ہارون سے کہتے ہیں ان ننی محکمہ اصما ارا وہاں پہ معیت خاصہ یا سورہ شعرا آیت نمبر باسٹھ انبی سیاح دین <سَيَهدِين> حضرت موسا فرماتے ہیں کہ میرا رب اس کا ساتھ میرے ساتھ ہے یا اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق سے کہتے ہیں جب دونوں غار شور میں ہوتے ہیں سورہ توبہ آیت نمبر چالیس اد یقول ان اللہ معنی یہ تمام دلائل اس پر بڑی اچھی گفتگو معیت عامہ اور معیت خاصہ پر علامہ ابن تیمیہ نے مجموع الفتح میں جلد نمبر گیارہ مجموع الفتو یہ 35 جلد پر ویسے تو 37 جلد پر مشتمل ہے لیکن یہ دو جلدیں یہ صرف فہارس پہ ہیں اور 35 جلد یہ فتح ہے مجموع الفتح قابل ذکر اور قابل قدر کام ہے علامہ ابن تیمیہ کا تو مجمول فتح جلد گیارہ صفحہ نمبر دو سو انچاس دو سو اڑتالیس انچاس اور یہ معیت کی یہ اقسام اور انہوں نے اس پر تفصیلی کلام یہ کیا ہے کہ قرآن میں یہ معیت یہ دو قسم پر آتی ہے اسی طرح ابن رجب ہمبلی وہ بھی بخاری کی شرح میں وہ انہوں نے بھی بڑا اچھا کلام یہ کیا ہے بخاری اور مسلم کی روایت میں آتا ہے حضرت ابو موسا شعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ہوتے جب ہم کسی پہاڑی پر چڑھتے تو ہم لا الہ الا اللہ بلند آواز سے کہتے اللہ اکبر یہ بلند آواز سے کہتے یہ روایت ہم نے سورہ تو سورہ بقرہ یہ آیت نمبر ایک سو اس آیت کے تحت بھی ذکر کی تھی وہ اداس ال کا عبادی فینی قریب تو اب موسا اشاری کہتے ہم اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ہوتے جب کسی پہاڑی اور بلندی پر ہم چڑھتے تو ہم بلند آواز سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ ایسے کلمات کہتے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا الناس لوگوں ار بعف انفسکم اپنی جانوں پر نرمی کرو یعنی آواز کو پست کرو آواز کو نیچے کرو فن نقم لا تسم والا تم بہرے اور غائب ذات کو نہیں پکار رہے انکم وہ تمہارے ساتھ ہیں یعنی اس کا علم اس کا اس کی قدرت وہ تمہیں جانتا ہے ان نحو سمیعن قریب وہ تمہیں سننے والا ہے اور وہ تمہاری تمہاری جانوں کے قریب ہے جس طرح سورک میں کہا تھا اکرب الورید تو یہاں پہ بھی قرآن کہتا ہے اللہ هو مگر یہ اللہ ان کے ساتھ ہیں علم اور قدرت کے اعتبار سے علم اور قدرت کے اعتبار سے علماء نے یہاں پہ ایک اور نقطہ وہ بھی ذکر کیا ہے کہ قرآن مجید میں جب یہ عدد مثلاً یہاں پہ اعداد گنتی یہ ذکر کیے گئے ہیں جیسے ثلاثہ اور رابع خمسہ اور سادس ایسے یہ الفاظ یہ ذکر کیے گئے ہیں تو علماء کہتے ہیں کہ اگر ایک ہی جگہ پہ دو عادد ان کی اضافت آپس میں ایسے ہو کہ وہ ایک ہی جن سے ہوں ایک ہی جنس ہوں تو ان میں یہ ایک یہ دوسرے میں ہی شامل ہوتا ہے لیکن اگر دونوں کی جنس وہ الگ الگ ہوں تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اس میں شامل نہیں ہے مثلاً جی اگر کوئی یہ کہے کہ جیسے قرآن سے اگر مثال یہ دی جائے تو یہ اچھا ہے جیسے نصارہ کے بارے میں قرآن نے سورح معدہ آئے نمبر تریہتر میں ذکر کیا تھا لقد قالوا ان اللہ سالس و سلاسا اب یہاں پہ ثلاثہ تو سالس یہ بھی تین کو کہتے ہیں تیسرے کو کہتے ہیں اور ثلاثہ یہ تین کو کہتے ہیں لیکن دونوں کی جنس وہ ایک ہے تو یہاں پہ قرآن نے نصارہ کا اس کی عقیدے پر کفر کا حکم لگایا ہے کیونکہ وجہ یہ کہ وہ اللہ اور مریم اور عیسیٰ کو وہ ایک ہی ذات وہ سمجھتے تھے ایک ہی ذات اسی لیے قرآن نے کفر کا حکم لگایا ہے یا دوسری مثال اس کی جیسے توبہ کی آیت نمبر چالیس اب ہم نے معیت پر مثال دی لیکن اب یہ عادت پر ہم مثال دے رہے ہیں اس میں آتا ہے از اخرجہ الدین کفرو ثانی اسنئی تو ثانی دوسرے کو کہتے ہیں اور اثنین دو کو کہتے ہیں لیکن دونوں کا جنس ایک ہے تو اسی لیے یعنی رسول اللہ اور ابو بکر صدیق یعنی ہر, ان ہر ایک ان میں سے وہ دوسرا تھا ان دو میں سے یعنی ایک ہی جنس سے وہ تھے لیکن جہاں پہ قرآن یہاں پہ ذکر کرتا ہے کہ اللہ عراب تو قرآن نے سلاسا ذکر کیا ہے تو اللہ یہ ان کا چوتھا ہے تو رابع اور ثلاثہ میں فرق ہے اسی لیے اللہ کی ذات یہ ان سے الگ ہے اور اس میں یہ الگ الگ آداد ہیں تو اسی لیے اللہ ان سے الگ ہے اور اللہ یہ ان میں شامل نہیں ہے تو اسی لیے علم اور قدرت کے اعتبار سے یہ کہ علمی نکتہ ہے اور مفسرین نے یہ بھی ذکر کیا ہے ان اللہ بک علیم اور بے شک اللہ ہر ایک چیز کو وہ جاننے والا ہے اب یہاں سے دوسرا زجر کہ الم تر ال یہ الم تر ال الذین نو کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو نو کہ جنہیں منع کیا گیا ہے عن النجوا جرگوں سے اور یہاں پہ النجوا وہ غلط جرگے مراد ہیں کہ جنہیں منع کیا گیا ہے غلط جرگوں سے سما نحوان ہو اور پھر بھی وہ لوٹتے ہیں لما ان جرگوں کی طرف نحو عن ہو کہ جن سے انہیں منع کیا گیا ہے منافق کا کام بھی ہمیشہ یہی ہوتا ہے اور یہی کام یہ یہودیوں کا بھی تھا جس طرح سورہ بقرہ میں تیسرے خطاب میں ہم نے ذکر کیا تھا پہلے حصے کہ آیت نمبر تریاسی میں انکار احمد و اتیا نم یہود ہر وہ کام کرتے تھے کہ جس سے انہیں منع کیا جاتا تھا اور جس سے جس کا انہیں حکم دیا جاتا تھا کہ یہ کرے وہ نہیں کرتے تھے یہی کام منافقین کا بھی ہے کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جنہیں منع کیا گیا ہے عن نجوا غلط جرگوں سے سمیہ نلیمان ہو اور پھر بھی وہ لوٹتے ہیں پھر بھی وہ پلٹتے ہیں ان جرگوں کی طرف کہ جن سے انہیں روکا گیا ہے بال وَالْعُدْوَانِ اور وہ جرگے کرتے ہیں بال گناہ کے اور اسم کا سب سے بڑا مزداق وہ شرک ہے سورہ معدہ میں اسم اور اردوان کے درمیان ہم نے فرق کیا تھا ایک قول علماء کا ہم نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ اسم ہر اس گناہ کو کہتے ہیں کہ جس کا قلیل اور کثیر وہ سب حرام ہو اور وہ ناجائز ہو جیسے اس کا سب سے بڑا مزداق وہ شرک ہے شرک میں کوئی یہ نہیں کہ زیادہ شرک وہ تو ناقابل معافی ہے اور تھوڑا سا شرک وہ خیر قابل معافی ہے بالسمی اور وہ جرگے کرتے ہیں بالسم گناہ کے شرک کے والعدوان اور زیادتی کے اور زیادتی کی سب سے بڑی اس کا مزداق وہ بدعت ہے شرک اور بدعات کے جرگے کرتے ہیں یہ میلاد کا جلسہ ہے اور یہ عرس کا جلسہ ہے اور یہ یا رسول اللہ کانفرنس ہے اس طرح کے جرگے وہ کرتے ہیں اور کانفرنس کرتے ہیں وہ معاشیت رسول اور پیغمبر کی نافرمانی کے خلاف وہ جرگے کرتے ہیں وہ ادا جاؤ کا حی کا بے معلوم کا یہ تو ان کے وہ پسے پردہ ان کے مسلمانوں کے خلاف وہ جرگے لیکن جب مسلمانوں کے سامنے آتے ہیں اللہ کے پیغمبر کے سامنے آتے ہیں تو کھل کر بھی کوئی موقع وہ ہاتھ سے ضائع نہیں ہونے دیتے اور کھل کر بھی ان کی وہ دشمنی ان کی باتوں سے وہ آیا ہے اور وہ ظاہر ہے جیسے سورہ عالمران میں وہاں پہ تنظیم اور جماعت کے لیے جو ہم نے پانچ قواعد ذکر کیے تھے تو وہاں پہ ہم نے دشمنان دین کی اور مسلمانوں کے دشمنوں کی دس صفات وہ ہم نے ذکر کی تھی آیت نمبر ایک سو اٹھارہ ایک سو انیس اور ایک سو بیس میں کہ قد بدت البغضاء من افواہم بغز ان کی زبانوں سے اور ان کے منہ سے وہ ظاہر ہے وما ماتی سدور اکبر اور وہ جو ان کے سینوں نے چپا رکھا ہے وہ تو بہت بڑا بغض ہے تو یہاں پہ بھی ان کی زبانوں سے اور ان کی ان کے منہ سے ان کی باتوں سے مسلمانوں کے خلاف وہ بغز اور وہ دشمنی وہ ظاہر ہے وہ ادا جاؤ کا اور جب آتے ہیں آپ کے پاس ہے پیغمبر حیو کا تو وہ پیشکشی کرتے ہیں آپ کو بے ماں لمیو حی کب ان الفاظ کے ساتھ پیشکشی آپ کو کرتے ہیں لمیو حی کب ہلّا کہ پیشکشی نہیں کی آپ کو بھی ان الفاظ کے ساتھ ان کلمات کے ساتھ اللہ نے حیو کا اصل میں کسی کو یہ حیات سے ہے کسی کو یعنی زندگی کی دعا دینا کہ اللہ تمہیں لمبی زندگی دے جیسے ہم ایک دوسرے کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایسے کلمات یہ کہتے ہیں سورہ نساء میں بھی ہم نے یہ الفاظ یہ ذکر کیے تھے وہ اضا ہوئی بے بے منہا اور ادو لیکن وہاں پہ حیو تھا وہ امر کا سیغا تھا یہاں پہ حیو ہے کہ جو فعل ماضی ہے تو دونوں میں فرق یہ ہے تو تہیا پیشکشی کرنا کسی کو لمبی زندگی کی دعا دینا اسلام نے اس کے بارے میں طریقہ جی السلام علیکم ایک دوسرے پر سلام بھیجنے کا یہ طریقہ یہ بتایا ہے وہ اعدا جاؤ کا اور جب آتے ہیں آپ کے پاس اے پیغمبر تو پیشکشی کرتے ہیں آپ کو بما ان کلمات اور ان الفاظ کے ساتھ لمحو حی کب ہلّا کہ پیشکشی نہیں کی آپ کو اے پیغمبر ان الفاظ کے ساتھ اللہ نے اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ جو لوگ سلام کی بجائے دیگر کلمات اور دیگر الفاظ ایک دوسرے کو وش کرنے کے لیے اور گریٹنگس کے لیے وہ الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں اور سلام کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہ بھی اسی میں یہ آیت یہ آیت انہیں بھی شامل ہے گڈ مارننگ اور اسی طرح جیسے عرب کہتے ہیں صبا الخیر اور اسی طرح مساء الخیر ایسے کلمات تو اگر کوئی سلام کے کلمات ابتدا وہ استعمال کرے اور پھر اس جیسے کلمات استعمال کرے تو پھر اس میں کوئی برائی نہیں ہے لیکن اگر ایک بندہ انہی کلمات کو ابتدا استعمال کرے اور سلام کو وہ ترک کر دے تو یاد رکھے منافقین کا یہ عمل یہ یہ آیت انہیں بھی شامل ہوگی وہ ادا جاؤ کبھی مالم یو حبی ہل اور وہ جب آتے ہیں آپ کے پاس تو پیشکشی کرتے ہیں آپ کو ان کلمات اور ان الفاظ کے ساتھ کہ پیشکشی نہیں کی آپ کو ان الفاظ کے ساتھ اللہ نے بخاری اور مسلم کی روایت میں کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت یہ آتی ہے اور دیگر صحابہ کرام سے بھی یہ روایت ہے کہ یہود یہ آتے تھے اللہ کے رسول کے پاس حضرت عنہ ابن مالک سے بھی یہ روایت ہے یہود یہ اللہ کے پیغمبر کے پاس آتے تھے اور وہ سلام کو سلام کے انکلمات کو توڑ مروڑ کر یہ کہتے تھے جیسے آج بھی بہت سارے لوگ یہ سلام کے یہ مختلف طریقے بلکہ آپ ان گروپوں میں اکثر یہ دیکھتے ہیں مسلمانوں کو سلام لکھنے کے وہ الفاظ تک نہیں آتے اور پھر مسلمانوں کو ان الفاظ کے ادا کرتے وقت وہ تو آپ روزانہ خود مشاہدہ کرتے ہیں لیکن سلام لکھنے کے جو الفاظ ہیں تو کوئی کہتا ہے سلام علیکم اور کوئی دیگر طریقوں سے کیسے کیسے انداز میں لوگوں نے یہ سلام لکھنے کے یہ الفاظ گزشتہ دنوں میں ہم نے گروپ میں اس حوالے سے ایک میسج وہ بھی ذکر کیا تھا اور جو غلط طریقے تھے تو ان پہ ہم نے وہ کراس لگایا تھا جو ہمارے ساتھ تدبر قرآن گروپ میں ہیں تو یہود کہتے تھے اب القاسم السام علیک ایسے کلمات یہ کہتے تھے تو اللہ کے رسول انہیں جواب میں و کم کہتے تھے تو عائشہ وہ یہود کے ان طریقوں کو وہ جانتی تھی اور عائشہ وہ کہتی تھی کہ وہ سلام کے الفاظ پورے طریقے سے وہ ادا نہیں کرتے تو وہ غیرت غیرت ایمانی کا تقاضا ان کا یہی تھا کہ وہ بھی ان سے کہتی کہ بل علیہ کم اسام کہ تم پر مذمت ہو تم میں بیماریاں ہوں اور تمہیں موت آئے اسام یہود یہ موت کے لیے استعمال کرتے تھے کہ آپ کو نعوذ باللہ یہ موت آئے تو اللہ کے رسول نے عائشہ کو یہاں پہ بھی جذبات دکھانے سے وہ منع کیا ہے اور عائشہ سے کہا کہ عائشہ فاحشہ برے الفاظ یہ نہ کہو تو وہ کہتی تو اللہ کے رسول تو وہ کہتی اللہ کے پیغمبر سے کہ آپ نے یہ الفاظ کہتے ہوئے نہیں سنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے بالکل میں جانتا ہوں کہ یہ کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں لیکن ان کا میرے بارے میں یہ بدعا کرنا وہ قبول نہیں ہوتی اور میں انہیں جواباً کہتا ہوں کم اور میرا ان کے حق میں میری یہ بد دعا یہ قبول ہوتی ہے تو اسی لیے بدزبانی اور بد کلامی یہ نہ کیا کرو اور میں نے بھی اسی طرح انہیں وہ کلمات وہ لوٹائے ہیں اسی لیے پھر اسلام میں طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم یا کوئی دین کا دشمن وہ سلام کے کلمات اس انداز میں وہ استعمال کرے کہ جو مبہم ہو مشتبہ انداز ہو کہ جس کی آپ کو سمجھ نہ آئے جیسے یہود یہ کلمات کہتے تھے تو ایسی صورت میں اسلام کا طریقہ وہ یہ ہے کہ تم بھی انہیں والی ہی کہو سب سے پہلے وہ یہ اس سے ایک بات تو وہ یہ ثابت ہوتی ہے کہ تم نے کہ ان پر ابتدان وہ سلام وہ نہیں کرنا لیکن جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں تو یہاں پہ اس معاشرے میں ہاں ان کے لیے پھر دیگر الفاظ وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں مثلا ہر زبان میں پھر یہ خوش آمدید اور اسی طرح دیگر کلمات اور الفاظ ٹھیک ہے وہ ان کے حق میں آپ پھر استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر وہ سلام کے کلمات آپ کے لیے استعمال کریں تو اگر مشتبہ انداز ہو تو مشتبہ انداز میں آپ بھی انہیں صرف وعلیکم ہی کہیں جس طرح اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے یا اگر آپ کو وہ ایسے کلمات استعمال کریں کہ آپ کو باقاعدہ پتہ بھی چلے کہ واقعی ان کی مراد سلام نہیں ہے تو پھر اس صورت میں بھی وعلیکم اگر آپ کو پتہ لگے ان کی نیت کا تب بھی آپ نے وعلیکم ہی کہنا ہے اور اگر آپ کو ان کے بارے میں شک ہو یا کا پتہ نہ ہو اور لیکن الفاظ مشتبہ ہوں جیسے یہ السلام علیکم کہتے تھے تو ایسی صورت میں بھی وعلیکم آپ کہیں لیکن اگر وہ ان کی نیت آپ کو معلوم ہو اور وہ پورا سلام جو ہے وہ آپ کو کہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو ایسی صورت میں پھر انہیں دوبارہ بھی ویسے ہی کامل سلام اور جواب لوٹانے کی شریعت ہمیں منع نہیں کرتا کیونکہ اس صورت میں وہ صحیح اور پورے کلمات سلام کے وہ ادا کر رہا ہے تو ایسی صورت میں آپ کو بھی اسے سلام کا صحیح جواب وہ لوٹا دینا چاہیے اس سے پہلے بھی کسی موقع پر ہم نے امام نبوی کے حوالے سے کہ انہوں نے الاسکار میں اس پر ایک مستقل گفتگو وہ کی ہے کہ اگر جیسے عام طور پہ یہ مسئلہ لوگ پوچھتے بھی ہیں تو یہاں پہ چونکہ ایک مناسب موقع ہے تو اسی وجہ سے مردوں کا مردوں کو سلام کرنا اسی طرح خاتون کا خاتون کو سلام کرنا اس بارے میں تو کوئی اسی طرح محارم پہ سلام کرنا اپنے رشتہ داروں پہ اسی طرح شوہر کا اپنی بیوی بیوی کا اپنے شوہر ان میں تو کوئی اختلاف وہ نہیں ہے لیکن سوال لوگ اس حوالے سے پوچھتے ہیں کہ اگر ایک غیر محرم خاتون ہو اور وہ کسی مرد پر سلام کرے تو ایسی صورت میں کیا ہو یا مرد اگر کسی خاتون پر وہ سلام کرے تو ایسی صورت میں وہ کیا ہو تو اس حوالے سے آسان قاعدہ یہ یاد رکھیں کہ اگر کسی جگہ پہ خواتین کی ایک جماعت بیٹھی ہو مطلب ایک سے زیادہ خواتین ہوں تو ایسی صورت میں مرد کا ان غیر محارم خواتین پر سلام کرنا یا کسی مجلس میں مرد اور خواتین وہ اکٹھے ہوں تو ایسی صورت میں کوئی اختلاف نہیں اسی طرح اگر کسی جگہ پہ مرد اکٹھے ہوں اور وہاں پہ کوئی خاتون آ کر انہیں سلام کرے تو ایسی صورت میں بھی کوئی اختلاف نہیں اسی طرح اگر خواتین وہ عمر رسیدہ ہوں یا بوڑھی خواتین ہو عورتیں ہوں تو اگر وہ تنہا بھی ہوں تو ایسی صورت میں ان کا سلام کرنا یا مرد کو انہیں سلام کرنا اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے اختلاف صرف اس جگہ پہ ہے کہ اگر ایک خاتون تنہا ہو اکیلی ہو مرد تنہا ہو اکیلا ہو تو ایسی صورت میں اگر فتنے کا اندیشہ ہو اور فتنے کا خوف ہو تو پھر ایسی صورت میں سلام کرنا اس سے اجتناب کیا جائے اور اگر فتنے کا خوف اور اندیشہ نہ ہو یا اسی طرح مثلا، جیسے مثلاً بعض جگہوں پہ جیسور احزاب میں آتا ہے کہ اگر مرد اور عورت غیر محارم وہ آپس میں بات کریں تو پھر ایسی صورت میں پھر وہ تکلم اور آپس میں بات چیت نہ کریں کہ جس کی وجہ سے جو منافق ہے اس کے مرض میں وہ شہوت کا مرض وہ بیدار ہوتا ہو ایسی صورت میں پھر وہ کلام ایسے انداز میں وہ نہیں کرنا چاہیے تو امام نووی نے الاسکار میں اس پر بڑی اچھی گفتگو یہ کی ہے وہ ایزا جاؤ کا حی کبال اور جب آتے ہیں آپ کے پاس تو وہ پیشکشی کرتے ہیں آپ کو ان کلمات کے ساتھ کہ پیشکشی نہیں کی اللہ نے ان کلمات کے ساتھ اللہ نے آپ کو فِي أَنفُسِهِمْ اور کہتے ہیں وہ اپنے دلوں میں لو اللہ اللَّهُ کیوں سزا نہیں دیتا اللہ ہمیں بِمَا ما ان الفاظ پر نقولو جو ہم کہتے ہیں اگر یہ پیغمبر ہوتا تو ہم نے حالانکہ انہیں بدعا دی ہے بد دعا دی ہے تو اللہ ہمیں سزا دیتا انسان چونکہ وہ تو فوری فیصلہ وہ سنانے والا ہوتا ہے تو اللہ نے انہیں مہلت دے رکھی ہے تو یہ اسی کو لیے اسی کو اپنے لیے دلیل کے طور پہ پیش کرتے کہ ہم نے اس پیغمبر کو بد دعا دی ہے تو اگر ہم نا حق پہ ہوتے تو اللہ ہمیں سزا دیتا لَوْ لَا يُعَذِّبُنَ اللَّهُمَا نقول، کیوں سزا نہیں دیتا اللہ ہمیں ان الفاظ پہ جو ہم بولتے ہیں اللہ فرماتے ہیں صبر کرو حَسْبُهُمْ جَهَنَّم کافی ہے ان کے لیے جہنم اب جہنم سے مراد صرف یہ نہیں کہ صرف جہنم کی سزا ہے اس کا مطلب یہ کہ اگر کوئی اور سزا نہ بھی دے انِ اللہ تو جہنم کی سزا بھی ان کے لیے کافی ہے يَسْلَوْنَهَا داخل ہوں گے یہ اس جہنم میں فَبِسَ ال اور بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی یہ جہنم تو یہ دو علم یہ ذکر کیے گئے یہ علم تارہ کیا نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ وہ جانتا ہے وہ جو اوپر آسمانوں میں ہے اور وہ جو نیچے زمین میں ہے مایکون میں نجوا سلاثت نہیں ہوتی نہیں ہوتی کوئی سرگوشی نہیں ہوتا کوئی جرگا تین لوگوں کا مگر یہ اللہ ان کے ساتھ ہیں علم اور قدرت کے اعتبار سے اور نہ ہی پانچ لوگوں کا مگر یہ اللہ ان کے ساتھ ہے علم اور قدرت کے اعتبار سے اور نہ کم ان میں سے منزالے کا اس سے یعنی ان تین سے ولا اور نہ زیادہ ان پانچ سے مگر یہ اللہ ان کے ساتھ ہے اے نما کانو جہاں کہیں پہ بھی ہوں وہ علم اور قدرت کے اعتبار سے اور پھر بتائیں گے اللہ پھر آگاہ کریں گے اللہ انہیں ان کے اعمال پہ بروز قیامت بے شک اللہ ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جنہیں منع کیا گیا ہے غلط جرگوں سے اور پھر وہ لوٹتے ہیں ان جرگوں کی طرف کہ جن سے منع کیا گیا ہے انہیں اور وہ جرگے کرتے ہیں سرگوشی کرتے ہیں بالعت میں گناہ کی شرک کی والعدوان اور زیادتی کی بدعت کی ومعصیت رسول اور پیغمبر کی مخالفت کی, کی اسی لیے ایسی مجالس سے اور ایسے جرگوں سے ایسے کانفرنسز سے کہ جن میں شرک اور بدعت کے متعلق وہ نارے لگتے ہوں تو ایسی مجالس سے اجتناب کرنا چاہیے واذا جاؤ کا اور جب وہ اتے ہیں اپ کے پاس حیؤ کا تو وہ پیش کرتے ہیں آپ کو اے پیغمبر بما ان کلمات کے ساتھ ان الفاظ کے ساتھ لم یحییک به الا کہ جن کے ساتھ اللہ نے آپ کو پیشکشی نہیں کی یعنی اللہ نے آپ کو اپ کی زندگی کی دعا نہیں دی و یقولون فی انفسہم اور کہتے ہیں وہ اپنے دلوں میں کہ کیوں سزا نہیں دی اللہ نے ہمیں با ان الفاظ پر ان کلمات پر جو ہم کہتے ہیں اس پیغمبر کو ہسب ہم جہنم کافی ہے ان کے لیے جہنم یا سلونا اور داخل ہوں گے وہ اس جہنم میں فبیس سل اور بہت بری ہے یہ جہنم لوٹنے کی جگہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب